بس الحمد الحمد صحمۃ البشہ موجود تمام اور باقی تمام عرصہ موجود برادن خاران کو چموچنے ایک بار پھر سلام عرض کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دار رسول میں سے ہیں اور اصول اللہ سے کتاب اقاد نواشہ صوالََََََََََ سے جو میں, میں سے درس نمبر نو اور اب لوگوں کے مبارکانوں تک پہنچا رہا ہوں اور درس نمبر نو جو ہے اس کتاب کے باب نمبر چار سے ہیں اور فرشتوں پر اعتقاد کے حوالے سے ہیں اس میں جو سوالات ہوں گے اور جوابات ہوں گے کیا جن فرشتوں پر عقائد کے حوالے سے دو تین سوالات کے جواب اپ لوگوں کو جواب, جواب دیا تھا اور ابھی جو ہے مجموعی طور پر اس کتاب میں کل سوالات ہیں ان میں سے سوال نمبر پچیس یہ بھی فرشتوں کے حوالے سے ہیں ایک تفصیلی سوال ہے اور اس کا تفصیلی جواب ہے تو سوال یہ ہیں کہ قرآن مجید میں فرشتوں کے کیا کیا خصوصیات ذکر ہوئے ہیں یعنی فرشتوں کے جواب ایک تو یہ جو ہمیں فرشتوں کے بارے میں جو مجموع اعتقاد جو رہنا تھا وہ کل آپ کو بیان ہوا کہ فرشتے جو ہے اللہ تعالیٰ کے طرف سے جو ہے اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے ہر حکم پر وہ عمل پیرا ہوتے ہیں اور وہ اللہ کے کسی بھی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے فرشتوں کے بارے میں ہمارا اعتقاد تھا پھر چار بڑے مقرب فرشتوں کے نام بتایا تھا اس کے بعد ان چار آن بڑے فرشتوں کے فرائض جو اللہ کی طرف سے ہیں وہ بیان ہوا تھا اور ابھی اس سوال میں کہ قرآن مجید میں سوال نمبر پچیس میں قرآن مجید میں فرشتوں کے کیا کیا خصوصیات ذکر ہوئے ہیں چند ایک ذکر کریں حصوں کی خصوصیات ان کی ذمہ داریاں ان کے کام تو اس جواب کے بارے میں ہمارا تین جواب یہ ہے کہ قرآن مجید کی روشنی میں فرستوں کی مزید چند خصوصیات درج لیں یعنی اس کی تمام خصوصیات بیان نہیں کریں مزید جو بیان ہو چکا تھا جو چار حرستوں کی ذمہ داریاں اور فرشتوں کے بارے میں ہمارے بنیادی عقائد اس کے علاوہ بھی جو ہے قرآن پاک میں سے فرشتوں کے چند مزید ذمہ داریاں ہاں جی خصوصیات اور ذمہ داریاں آپ لوگوں کے عمر خانوں تک پہنچا رہا ہوں تو پہلا یہ ہے کہ فرشتے اللہ کے مقرب مخلوق ہیں حرصے جو ہے اس لیے یہ مخلوق ہر قسم کے گناہوں سے منازہ ہوتے ہیں یعنی فرشتوں کے بارے میں ہمارے کہتا ہے کہ فرشتے ہر قسم کے گناہوں سے منازہ ہوتے ہیں یعنی معصوم ہوتے ہیں اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل پیلا رہتے ہیں فرشتے جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر, پر احکامات پر عمل پیلا رہتے ہیں اور اللہ کے کسی بھی حکم کے ان سے کسی بھی صورت میں نافرمانی نہیں ہوتی ہے چناجی قرآن پاک میں ہے کہ فرصوں کے بارے میں اللہ فرمتے ہیں بل اباد مکرم یعنی بلکہ وہ تو پھر یعنی وہ تو اللہ کے محترم اور مکرم بندے ہیں لا یس بھی قون ہو بالقولی وہ اور وہ اللہ کے حکم سے پہلے بعد بھی نہیں کرتے یعنی اللہ کے کسی بھی حکم سے آگے آگے ہرگز نہیں بڑھتے اور وہ جو ہے وہ ہم بے عمل یا یعنی اور وہ اللہ کے ہر حکم پر عمل کرتے وہ ہم یعنی یہ فرشتے بے اللہ کے ہر حکم پر یہ عمل عمل کرتے ہیں تو اس مبارک آیت سے ہمیں یہ سمجھنا میں گیا فرشے اللہ کے محترم و مکرم بندے ہیں اللہ کے کسی بھی حکم پر یہ اللہ کے حکم کے تابع ہوتے ہیں خود اللہ کے کسی بھی حکم پر جی اس اللہ تر سے حکم ہونے سے پہلے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے کوئی کام نہیں کرتے اور وہ اللہ کے حکم پر عمل کرنے والے ہیں ان کی ایک خصوصیت ہے دوسری خصوصیت جو ہے فرشتے اللہ کی عبادت کرنے میں تکبر نہیں کرتے فرشتے جو ہے نا اللہ کو جب اللہ کی جو بھی بندگی کا انہیں حکم ہوا ہے اسی بندگی میں وہ مسلسل مصروف رہتے تو فرشتے اللہ کی عبادت کرنے میں تکبر نہیں کرتے اور ہر وقت عبادت کر کے تھکتے بھی نہیں ہیں یعنی تو اللہ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور وہ عبادت کر کے تھکتے بھی نہیں ہیں چنانچہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن پاک میں کہ وہ من آئندہ لاس تقبرونان عبادتیں جو فرشتہ اجماعی جو اس کے نزدیک رہتے ہیں مراد فرشتے اللہ کے جو فشتے اللہ کے نزیر رہتے ہیں وہ وہ اللہ کی عبادت میں تکبر نہیں کرتے جو اللہ کے ہیں اللہ یس تقبر تکبر نہیں کرتے ہیں ان عبادت ہی اللہ کی عبادت کرنے میں ولا یست سرون ولا ایستا سرون اس کے معنیٰۃمن ہی عرمائے اور وہ اللہ کی عبادت میں سستی نہیں کرتے کبھی بھی کبھی بھی ان پر سستی غاہلت تکاور کوئی چستاری نہیں ہوتے بلکہ فرماتے ہیں جو فرشتے سے جب سے اللہ نے رکو میں ہے وہ ہمیشہ رکو میں ہے جو جب سے سجدے میں ہمیشہ سجدے میں جو جب سے قیام میں ہے وہ اللہ کے قیام میں ہے اللہ کی بندگی میں ایسا مصروف ہے ان کے لیے تھکنے کا تصور نہیں ہے سستی غاہلت کا تصور نہیں اس کے بعد تیسرا جو خصوصیات فرستوں کا ایک گروہ حاملین عرش الہی ہے عرش الہی کو اٹھانے والے فرشتے ہیں اور وہی ہم لو اللہ کے کلام ہیں وہی ہم رب کا فوکم یوم دن سامانیہ یہ حملۂ فرشے ہیں آپ کے رب کے عرش کو اٹھائے ہوئے لوگوں کے ہاں جی فو کم نقیمت قیامت کا جو ہے اپنے اوپر وہ فرشتے اپنے اوپر عرش اللہ آپ کے رب کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں یوم دن قیامت کے دن ثمانیت اللہ فرشتے. کے آٹھ فرشتے اور آٹھ فہرست اس دن ان قیامت کے دن آپ کے رب کا عرش اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے یہ فرشتوں کے گروہ کا کام عرش اللہ کو اٹھانا ہے یعنی اس کو سنبھالنا ہے اس عرش اللہ کو اشلائی اس کائنات کا جو ہے یوں سمجھو مرکزی دفتر ہے اس کائنات کے جہاں سے پوری کائنات پہ کنٹرول ہوتی ہے پوری کائنات کے نظام پہ کنٹرول ہوتی ہے اس پر اللہ کے اقتدار قائم ہے اس کے علاوہ کسی کے وہاں اقتدار قائم نہیں نہ ظاہری نہ بات اور آگے فرماتے ہیں چوتھی خرصیت ایک گروہ جو ہے کا ایک کائنات کے امور کی تدبیر کرتے ہیں اللہ کے حکم سے ہی دن سے اور کائنات کے امور کی تدبیر کرتے ہیں جیسے کہ قرآن میں ہیں پھل مدبرات امرت یعنی پسند پس جو ہے حکم الہی سے وہ لوگ تدبیر کرتا ہے کائنات کے امور میں یعنی نظام چلاتے ہیں حکم بیان کر پہنچاتے ہیں اس کائنات میں تو یہ فرشتوں کا ایک گروہ تدبیر ہے امور ہے کائنات اللہ کے حکم سے پانچواں جو ہے گروہ انسانوں کے اعمال کے نگاہ بان فرشتوں میں سے گرو گروہ ہمارے اعمال کا نگاہ بان اور اعمال انسان کی جو چاہیے اچھا نیک ہوں یا بد لکھتے رہتے ہیں ان فرشتوں کی ذمہ داری ہے ہمارے اعمال لکھتے رہتے, رہتے ہیں جیسے قرآن باقی آیت ہے وہی نالک اللہ حضون کرا من کا طوین جی تو وہی نالغ اور ان کے اوپر ضرور جو ہے لکھنے والے دو مکرم فرشتے مقرر ہیں کرامن کاتب نے مکرم فرشتے مقرر ہیں جو ان کے اعمال کو لکھتے ہیں ہماری اس لیے آزادہ نگر میں ہم یہ نہ سوچیں بس ہم کرتے جاتے ہیں کسی کو پتہ نہیں ہے ہمارے سارے اعمال اللہ کے فرشتے ہمیشہ ہمارے ساتھ ہیں اور وہ فرشتے ہمارے اعمال لکھتے رہتے ہیں جس طرح اور بھی آج اس روشنی میں دائیں طرف ایک فرشتہ ہے وہ آپ کے نیک امال کو لکھتے جاتے ہیں بائیں طرف ایک فرشتہ ہے وہ ہمارے گناہوں کو لکھتے جاتے ہیں اور کل قیامت میں یہی فرشتے انہوں نے جو کچھ لکھا ہے آپ کے نامۂ اعمال کے نام سے آپ کے ہاتھوں میں تھمایا جائے گا اور اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا چھٹا جو ہے فرشتوں کی خوشیاں یہ ایک گروہ انسان کو حوادث اور خطرات سے بچانے اور ان کی حفاظت پر معمول ہے شوں کے ہے ہاں جی ہمیں حوالہ اور خطرات سے بچانے میں اللہ تعالیٰ طرف سے معمور ہے چن شاید ہے یورسرالیہ کے محافظہ ہاں جی حتا جاحد تو وہ فت و رسول نحم اللہ فرماتم بیچتے ہیں اللّہ تعالیٰ تُن کے اوپر ہیں، ان کو ہر ان کے حوالے سے بچاتے ہیں اور یہاں تک کہ عطاجا کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو توفات فات السلونا پھر ہمارے فرشتے ہمارے تو ان کے روح قبض کر لیتے ہیں وہ ہم لا تم ہاں جی اور وہ اللہ کے حکم کو نافذ کرنے میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرتے ہیں تجمہ یہ کہ اور وہ تم پر نگاہ وان ہے اللہ تعالیٰ یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی ایک پر موت آ جائے تو ہمارے بیجے ہوئے فرشتے اس کے روح قبض کر لیتے ہیں اور وہ کوتا نہیں کرتے ہیں اللہ کے حکم کو نافذ کرنے تو فرشتوں کا ایک گروہ ہماری حفاظت پر معمول ہے ہمیں جب تک موت نہیں آئے گا ہمیں حوالے سے دنیا کی بچائے گا فرشتوں کا ایک گروہ جو جنگوں میں ساتوان ہوتا ہے ایک گروہ جنگوں میں مومنم کی مدد اور نصرت کرنے پر معمول ہے ایک گرخہ کا یہ کام ہے چننج قرآن واقعات ہے یا یو اللہ نسکر و نعمت اللہ علیکم یہ ایمان والو یاد کا اللہ کی اس نعمت کو جو اس نے تم پر کیا ہے ایجاعت کُن جنوزن جب تمہارے پاس اللہ سے لشکر آیا ان دشمنوں کا جب تمہارے پاس لشمری نے دشمن تم پر حملہ کرنے کے لیے آیا تو ہم نے تمہاری مدد کے لیے کیا کیا فار صلی اللہ علیہ تو ہم نے ان کے اوپر ہاں جی ہر توہانی ہوا ہم نے بھیجا وہ جنوب اور ایسے ایک لشکر بھیجا ہے مرد یہاں ہے لم ترا ہوا جو تم نے نہیں دیکھا تربن یہ آیت جنگ خندق کے بارے میں ہیں تو چنیا جہاں فرماتے تجمہ ایمان والو اللہ کی وہ نعمات یاد کرو جو اس نے تم پر کی ہے جب لشکر تم پر چڑھ آئے وہی مشکلیں مکہ تمام اعضاب کو لے کر جنگ خندق میں مسمانوں پر ہم کا ختمہ کرنے کے لائق ہے تو اللہ تو ہم نے ان پر آندھی بھیجی اور تمہیں نظر نہ آنے والے لشکر بھیجے اور ان کو میدان چھوڑ کر بھاگنے پہ مجبور کر دے تو یہ فرض کے کچھ جماعت مومنوں کا جنگوں میں مدد تھے اسی طرح جنگ بدر میں بھی ہاں جی اللہ نے قرآن میں آج موجود ہے تین ہزار سے زائد اللہ نے بھیجے تھے نمبر آٹھ جو ہے فرضوں کا ایک گروہ سرکش قوموں پر عذاب نازل کرنے پر معمور ہے ہاں جی اللہ کے حکم سے چنانچی قوم لوت پر عذاب نازل کرنے کے لیے اللہ نے فرشتوں کے ایک جماعت حضرت لوت کے پاس بھیجے اور دوسرے دن صبح کے وقت پوری بستی تہوالہ کر دیا چنانچی قرآن باغ میں اس بارے میں آتا کا تفصیل سے ہے صرف میں نے اشارتاً لیا ہے علما جا تو رسولون لوت یعنی جب ہمارے فرشتے جو فرشت ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں حضرت لود کے پاس آئے تو ان سے رنجیدہ ہوئے وہ یہ کہ چونکہ وہ فرشت انسانی شکل میں آئے تھے خوبصورت جوانوں کی شکل میں آئے تھے اور قوم لود کی جو کارکردگی ہے بے معنی حضرت لح کو ان متازہ تازہ مہمانوں کے حوالے سے اپنے قوم سے خوف زدہ ہوئے تھے تو فرشتوں نے ان سے کہا آپ خوفزدہ نہ ہو جائیں ہم ان یہ ہم تک نہیں پہنچیں گے ہم ان کو نیست و نابود کرنے کے لیے ہیں اور چنانچہ سے ہی انہوں ان کو صبح ہوتے ہوتے نابود کر دیں فرشتوں کے نواں خصوصیت جو ہے فرشتوں کا ایک گرو ایمان والوں کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں گرم میں ہاں ایک گروہ ہماری مغفرت اللہ سے طلب کرتے رہتی چنانچہ چنچ گرم باغات تو۔ الملائے کتب بھی ہم فرشتوں کے گروہ۔ ایسا جو اپنے رب کی ہمت کرتے رہتے ہیں تصبیح پڑھتے رہتے ہیں اور یشتا اور اللہ تعالیٰ سے بخش طلب کرتے رہتے ہیں لمن خلاج ان لوگوں کے لیے جو روئے زمین میں ہیں ہاں جی روئے زمین میں ہیں یہ سورہ شعر آخر نمبر پانچ ہے، اور تجمہ اور فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تصبیح پڑھتے ہیں اور روئے زمین پر رہنے والوں کے لیے استغفار طلب کرتے ہیں اللہ سے بخشش مانتے رہتے ہیں دسواں ایک گروہ احتجاج کے وقت مومنوں کو خوشخبری دیتے ہیں فرشتوں کے گروہ جو جب آپ دنیا سے جا رہا ہوتا ہے آپ کو خوشخبری دیتے ہیں جنت اور نجات کا چنچ آیت ہے یہ آیت جو ہے سورہ سجدہ کے حامم سجدہ کے عالم تیس ہے حمد ان الزین قالم رب اللہ بے شعور جنہوں نے کہا ہمارا رب تو اللہ ہے سب مستقعم چلّہ کے راستے میں ثابت قدم رہے تو ان کی دنیا سے جاتے ہوئے تضنزل علیہم الملا پھر ان پر فرشے نازل ہوتے ہیں اور انہیں بشارت دیتے ہیں اللہ تخوف یہ کہ تم خوف نہ کرو والن و غم گین جی مت ہو جاؤ وہ اور تم بشارت ہو بالجنت الت اس جنت کا کن تم توازن جس کا اللہ نے تم سے وعدہ فرمایا یعنی اور جو جو لوگ کہتے ہیں اللہ ہمارا پروردگار ہے پھر ثابت قدم رہتے ہیں اور ان پر فرصے نازل ہوتے ہیں یا ان کو یہ بشارت دینے کے لیے کہ تم نہ ڈرو اور غمزادہ نہ ہو جاؤ اور خوشبری ہو اس جنت کی جس کا تجھے وعدہ کیا گیا ہے تو گیارہواں خصوصیت یہ گروہ اذاف کے وقت مجرموں کے چہروں پر تھپڑ مارنے اور پشپ پرمانے کے لیے معمول ہے چنانچہ قرآن پاک ہے ہاں جی سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عدم ستائش ہے فرماتے ہیں پھکے ہوئے ذاتہ وفت ملائکہ تو یزر و اس وقت ان کے کی کیا حال ہاں ہوگی جب فرشتے ان کو روح قوث ہو رہیں گے اور مار رہے ہوں گے ان کے چہروں پر واد بار ہم اور پشپ پر تجمہ یہ پھر جب کیسا ہوگا فرشتے ان کے منہوں اور پیٹوں پر مارتے ہوئے قبض روح کرتے ہیں اور آخری ایک خصوصیت یہ کہ ایک گروہ دو پر معمور ہیں دو جہنموں کو عذاب دینے پہ لوگوں کو جہنم میں پھیننے کے اللہ الحمۃ وما جال نا نار اللہ ملائکہ اور ہم نے جہنم والوں پر فرشتوں کو ہی مقرر کر مقرر رکھے ہیں اور فرشتے ہی جہنم پر معمور ہیں اور اعلی جہنم کو عذاب دینے کے لیے اللہ تر صیف اللہ کے قہر اور غذب کا مظہر ہاں جی فرشتے ہیں ایسے خوفناک رشتے ہیں ان کا دیکھتے ہی انسان بے ہوش ہو جاتے ہیں انسان پر ایسی عجیب سے خوف تاریخ ہو جاتی ہے ان کا حوصلہ واش اڑ جاتا ہے ان کی شکیل اور روک دبدبہ دب دیکھ کر تو آج قرآن باغ میں سے ایک مختصر اوثاف جو ہیں جو قرآن باغ میں حصوں کی ذمہ داریوں کے حالے سے آیا ہے اور لوگوں کی مبارکان تک پہنچایا اور آگے پھر نئے باپ آئے کہ ان